الحمد لله، الحمد لله وكفاء، والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء، ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم فصل العطف بالحروف تابع ينصب إليه ما نصب إلى مطبوعه، وكلاهما مقصودان بتلك النسبة، ويصمّ عطف النسخ وشرطه أن يكون بينه وبين مطبوعه أحد حروف العطف، وسيأتي ذكره في القسم ثالث إن شاء الله تعالى نحو قوم جی تو یہاں سے عطف بحرف کا بیان ہے آپ نے پڑھا ہے کہ توابے کی جو ہیں وہ پانچ قسمیں ہیں پہلے یہ ہے کہ صفت ناد جس کو کہا پھر چاہے واطف بیان ہو یا آتف بحرف ہو تاکید ہے بدل ہے پانچ اقسام ہے دوسری قسم کو شروع کر رہے ہیں عطف بالحرف حروف آتفا میں سے کوئی حرف ہو اس سے ماقبل بھی کوئی جملہ ہو کلمہ ہو اور اس کے مابعد بھی معباد والے کا ماقبل پر عطف ہو اور یہ عطف جو ہو رہا ہو وہ کسی حرف کے ذریعے سے حروف آتفا کے ذریعے سے ہو رہا ہو تو جو ثانی ہوگا عارف آتف کے بعد آنے والا جو کلمہ ہوگا وہ ماقبل پر کیا ہوگا عطف ہوگا اور جو نسبت ما قبل کی طرف ہو رہی ہے وہی نسبت اس عرف عاطف کے بعد آنے والے کلمے کی طرف بھی ہوگی اور یہاں پر دونوں مقصود ہوں گے بخلاف صفت کے کہ وہاں پر موصوف اور صفت میں سے صرف اور صرف موصوف جو ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے صفت محاذ اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے لیکن یہاں پر آتف بحرف میں معطوف آلے اور معطوف دونوں کیا ہوتے ہیں مقصود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے مثال کے طور پر قام ضعید وہ امرن قام اب قیام کی نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے وہی نسبت امر کی طرف بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر دونوں کے دونوں مقصود ہیں زید بھی مقصود ہے اور عمر بھی مقصود ہے کہ قیام کی نسبت زید کی طرف بھی مستقل طور پر ہو رہی ہے اور اسی جی طرح قیام کی نسبت عمر کی طرف بھی بالکل مستقل طور پر ہو رہی ہے پھر یہ کیا عروف عاطف آپ نے ویسے علم الناب کے اندر پڑھے ہیں اور یہاں پر بھی ان انشاءاللہ اللہ قسم جو حروف سے متعلق ہاں یعنی جو نسبت ماحبل کی طرف ہو رہی ہے وہ ماں کی طرف بھی ہو معطوف علیہ کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے وہی ماں کی طرف ہو مستقل طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ نسبت بھی نسبت ہونے میں بھی کیا ہو تابع ہو ٹھیک ہے نا کہ بھائی زیٹ کی طرف نسبت ہوئی ہے تو بس عمر کی طرف بھی اس جیسی ہی ہو جائے اسی کی مطابقت میں نہیں مستقل طور پر اچھا اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار حرف فاتق سے پہلے ضمیر ہوتی ہے اور اس کے معباد بعد آنے والا اس میں ظاہر ہوتا ہے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں ظاہر کا آتق اس میں ضمیر پر نہیں ہوتا ضمیر متصل مرفو متصل پر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تاکید ضمیر منفصل سے نہ لائی جائے ضمیر بارش سے نہ لائی جائے اور یہ قاعدہ اور یہ اصول صرف اور صرف ضمیر مرفوع متصل میں ہوتا ہے جبکہ منصوب متصل اور مجرور متصل میں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرفو متصل کی جو ضمیر ہوتی ہے مثلاً زربتوں ضربتے وغیرہ وغیرہ یہ جز جملہ کہلاتی ہے اس میں ظاہر ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اور یہ زمیر جو ہوتی ہے جملے کا گویا کہ ایک جز ہوتی ہے پورا جملہ گویا کہ زربتہ ہے زربتو ہے زربتیں ہے تو زمیر جز جملہ ہوتی ہے تو اس میں ظاہر کا آتف جزے جملہ پر ٹھیک نہیں ہے مکمل جملے پر ہونا چاہیے جب اس زمیر کی تاکید لے کر آتے ہیں کسی اس میں ضمیر بارز سے تو پھر اس وقت گویا کہ وہ زمیر بارز جو ہوتی ہے وہ گویا کہ جز جملہ نہیں بلکہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اس میں ظاہر کا آتف جب اس زمین پر ہو جاتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ظاہر کا آتف ایک مستقل جملے پر ہے نہ کہ جزے جملے پر اور یہ جو بات کہ صرف اور صرف زمین مرفو متصل میں ہوگا منسوب متصل یا مجرور متصل میں نہیں ہوگا مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے ضربتوں کا ضربتوں تو اب جو کاف ضمیر ہے یہاں پر کاف ضمیر یہاں پر یہ جز جملہ نہیں کہلاتی بلکہ تو تو ضمیر ہے وہ جزے جملہ تو کہلاتی ہے لیکن آگے جو منصوب کی ضمیر ہے وہ جزے جملہ نہیں کہتی بلکہ اس کو ویسے ہی الگ طور پر شمار کیا جاتا ہے اسی طرح مجرور متصل کی جو ضمیر ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو جر کے واسطے سے ہو یا الگ طور پر تو وہ بھی مستقل جملہ شمار ہوتی ہے اس لیے اس پر بھی عطف اس میں ظاہر کا ہو سکتا ہے صرف اور صرف ضمیر مرفو متصل پر اس میں ظاہر کا عطف جائز نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہوگا کہ جب ضمیر مرفو متصل پر عطف کرنا ہو تو اس کے لیے تاکید کے طور پر ضمیر منفصل لائی جائے ضمیر بارز لائی جائے تاکہ اس پر عطف کرنا جائز ہو جائے جی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ماتوف اور ماتوف دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے اگر پہلے یعنی ماتوف آلے جو ہے وہ کسی کے لیے صفت بن رہا ہے تو ثانی بھی صفت بنے گا پہلا خبر بن رہا ہے تو ثانی بھی خبر بنے گا پہلا سلا بن رہا تو ثانی بھی صلہ بنے گا وغیرہ وغیرہ تو غرض یہ کہ جو بھی معطوف آلے کلام میں واقع ہوگا ترکیب میں واقع ہوگا وہی حکم یعنی کہ ماتوف کا بھی ہوگا یہاں تک دیکھیں ذرا فسٹ لون بالحروف تاب یون سب الحیح ہے ماں نصیبہ اطب کا مطلب یہ آپ کو پتا ہے کہ مائل ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سانی باغ والا جملہ جو چونکہ معطوف ہی جس کو مائل کیا گیا ہو معطوف الح کہ جس کی طرف مائل کیا گیا ہو جس پر تو معطوف الح اور محتوب العتف بالحروف تاب یہ ایک ایسا تابے ہے یون سب الحیح ہے ماں نصیبہ اللہ متبو جس کی طرح بھی وہی نسبت کی جاتی ہے جو اس کے مطبوع اور موصوف کی طرح نسبت کی جاتی ہے مقصودان دونوں, کے دونوں کیا ہوتے ہیں اس میں مقصد ہوتے ہیں اور مقصود ہوتے ہیں مقصود اس نسبت میں اور یو اس کو آٹف نسک بھی کہتے ہیں نسک کا معنی کیا ہوتا ہے نسک کا معنی ہوتا ہے کہ ترتیب ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو یکسانیت ٹھیک ہے ایک طرح کا ہونا ایک ہی حالت میں ہونا تو عطف نسک اس کو بھی اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان دونوں میں گویا کہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے والا ماتوف الح اور دوسرا ماتوف تو اس کو عطف نسک بھی کہتے ہیں آپ صرف اتنا کہنا بہینا ہو بینا متو حروف لطف اتف بیان اور میں یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے عرف ہوتا ہے بیچ میں اون بینہ ہو بینا متبو رہی کے تابے اور مطبوع کے درمیان احد حروف اور حروف عاطف میں سے کوئی ایک حرف ہو وسیع ذکر کہتے ہیں کہ ان کا ذکر آئے گا کس سالس، میں, سالس میں حروف عاطف کیا ہے وہ ہے فا ہے سمت لا بل لیکن وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی کتاب کے بہن سطور انہیں دو ستروں کے درمیان میں بھی لکھا ہوا ہے نہ یہ مثال ہے حرفر کی امر کیا ہے یہاں پر معطوف ہے اور تاکید ہوں بےضمیر المنفصل کہتے ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی چیز کا عطف کیا جائے یج وہ ضروری ہوگا تاکید اس کی تاکید لانا بے ضمیر ضمیر منفصل سے نق ضرب تو انا و زن ٹھیک ہے جی ضرب تو انا و ضعید اب ضرب تو اس پر آتف ہوگا اور ہو رہا ہے کہ میں نے مارا اور زید نے ٹھیک ہے رہا ہے لیکن زید کا آتف تو ضمیر پر چونکہ جائز نہیں ہے ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کا آتف جب تک کہ اس کی ضمیر بارش سے تاکید نہ لائی جائے تو اس لیے انا کے ساتھ تاکید لا لانا ضروری ہے اللہف اللہ ہاں اگر بیچ میں اس میں ظاہر کے آتف ڈائریکٹ اس میں نہ ہو رہا ہو کہ ضمیر متصل کے بعد اور اس کے معطف کے درمیان میں کوئی فاصلہ آ جائے کوئی اور کلام بیچ میں آ جائے تو پھر کیا ہے جائز ہو جائے گا ضربۃ وزن ٹھیک ہے جی اب یہاں پر الم بیچ میں چونکہ آ ضمیر پر جائز ہے کہتے ہیں کہ ہوتے المجرور جب ضمیر مجرور پر آتف کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ حرف جر کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہوگا اس کے ساتھ بلا ماتوف علی کے ساتھ ٹھیک ہے جب ضمیر کا آتف کیا جائے ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے یا جب وہ احاد ہر جر کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہوگا نق وہ مرر تو بیکا وبی زن اب یہاں پر مرر تو میں گزرا بیکا آپ پر و ویزے اب یہاں پر ہتف ہو رہا ہے زید کا کس پر کافیر پر ٹھیک ہے جی لیکن کاف زمیر چونکہ مجرور حرف جر کے واسطے سے اسی طرح یہاں پر زید کو بھی کیا کیا جائے گا زید کے ساتھ بھی حرف جر داخل کیا جائے گا زید پر ماتوف پر بھی تو لہٰذا ماتوفہ لے پر اگر کیا ہے حرف جر ہے تو ماتوب پر بھی مزدور کا اعادہ کیا جائے گا حرف جر کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا علم معتوف حکم الماطوف آ لے ماتوف جو ہوگا ماتوفہ لے کے حکم میں ہوگا آنی اداکار اول اور صفت ان کہ جب اول کسی چیز کے لیے صفت ہو او خبر اخبار یا کسی واقعے کی کوئی خبر ہو او سلاً یا سلا بن رہا ہو او ہارن یا حال بن رہا ہو تو, تو یعنی معطوف کا حکم بھی ویسا ہی ہوگا کہ وہ بھی ویسے ہی ہوگا بس ذاتفی ہے مقامل معطوف علیہ ضازلات کو اس کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ماتوف علیہ کی جگہ پر ہم اٹھا کر عطف کو رکھ لیں ماتوف کو رکھ لیں اور ماتوف علیہ کو اٹھا کر ماتوف کی جگہ پر رکھ لیں تب بھی مانا دروست ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ پھر اب کیا ہے یہ آتف جائز ہے ورنہ نہیں مثال کے طور پر اوپر ہم نے پڑھے قام زیدن و ہمرون اب ہم سمجھیں گے کہ بھئی آتف جائز ہے اگر اس کو ہم الٹ کر دیں ہم یوں کر دیں کہ قام ہمرون و زیدن تب ترجمہ ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پر آتف ٹھیک ہے لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہو ٹھیک ہے اور معطوف کو معطوف علیہ کا قائم مقام اس کی جگہ پر نہ رکھا جا سکتا ہو معنی میں تغیر آتا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا اطف جائز نہیں ہوگا جی و الذابته فيه انه حيث يجوز ان يقام المعطوف مقام المعطوف علیہ کہ معطوف کو رکھ دیا جائے مقام المعطوف علیہ معطوف علیہ کی جگہ پر تو جاز الاطف تو اطف جائز ہو وحيث لا فلا اور اگر ایسا نہ ہو تو فلا پھر آتف بھی جائز نہیں ہوگا وَالْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جَائِزٌ اس کا انشاءاللہ پھر پڑھیں گے تاکیت کے ساتھ چلیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ